مادہ کیا ہے الف یا یا الف یا یا اب اس سے ایک لفظ بنتا ہے ایو اور ایو کس لیے آتا ہے کوئی دو چیزوں میں سے یا چند چیزوں میں سے کسی شے کا کی پہچان کرنا آئیڈینٹیفائی کرنا ائل الفریقین احق قبل ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار امن کا ایوکم کم احسن عملا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے تو گویا کہ ایو آتا ہے استخبار کے لیے خبر حاصل کرنے کے لیے پہچان کرانے کے لیے اس سے نظ بنا ہے آیت وہ شے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے جس کے لیے اردو میں عام لفظ نشانی ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیا ہے تعیا سے تعیا کہتے ہیں کسی شے کا ثابت ہو جانا اے تصبتا باب تفاول ہے یہ کوئی شے ثابت ہو گئی قائم ہو گئی مضبوطی کے ساتھ ہی آیا. اس کا مطلب ہے وہ شے کہ جو ثابت ہو جائے پورے طور سے ظاہر ہو جائے اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور اس سے آیت بنا وہ شے جو کسی شے کو ثابت کر دے وہ شے جو کسی دوسری شے کے لیے دلیل بن جائے وہ شے جو کسی شے کے شعور کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر دے وہ ہے آیت نشانی عام طریقے پر جو اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نشانی اور نشانی کیا چیز ہے کسی شئے کو دیکھ کر آپ کا ذہن کسی دوسری شے کی طرح منتقل ہو جائے بغیر اس میں کہ کوئی کانش ایفرٹ شامل ہو نوٹ کیجئے اس کو بغیر اس کے کہ کوئی ڈسکرسو نالج شامل ہو آپ نے کوئی استدلال کے کوئی قلے بنا کر اور سورا کبرا جوڑ کر نتیجہ حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہ تو اچانک ایک شے دیکھی کو اور شہ یاد آ گئی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کوئی شے دی تھی کوئی ایک تحفہ تھا آپ نے کہیں ٹرنک میں رکھا ہوا تھا اطمینان سے اب ہو گئے سادھا سال لگا بھی دوست یاد آیا نہ اس کا کوئی معاملہ نہ کوئی خط و کتابت ہے آپ کے ذہن سے اوجن ہو گیا یادداشت سے بھی نکل گیا اچانک کسی روز آپ ٹرنک کھولتے ہیں وہ شے نظر آ جاتی وہ رومال ہو قلم ہو کسی سے کوئی بھی شے ہو فوراً دوست یاد آ گیا وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس کو یاد کریں اور بغیر اس کے کہ کوئی دلیل استدلال کا معاملہ ہوا بلکہ وہ تو یہ کہ وہ شے آپ نے دیکھی اور وہ نشانی تھی کسی اور شے کی فوراً وہ شے یاد آ دیں. اب اس کے دو اور نتیجے نکلیں گے کہ آیت سے جو شے حاصل ہوتی ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نمبر ایک وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ وداؤٹ اینی ڈسکسن ڈسکورس بغیر کسی منت استدلال کے بغیر کسی اپنے شعوری ارادے کے کوئی علم حاصل ہوا دو باتیں اور نوٹ کیجیے نمبر ایک یہ کہ نشانی کے ذریعے کوئی علم دیا نہیں جا سکتا وہ علم پہلے سے ہوتا ہے کوئی شے اندر تھی آپ کے ظہول کے پردے پڑ گئے تھے یادداشت کی گہرائی میں چیز اتر گئی تھی اس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ محافظ خانہ ایک دفتر ہوتا ہے ڈی سی آفس کے ساتھ اب فائلیں ہیں سال سال کی پرانی جو ہے کیسز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں فائلیں وہاں ڈمپ ہوتی ہیں نہ لگے ہوتے ہیں زمین سے لے کے چھت تک جو ہے وہ بنے ہوئے ریکس اور فائل ہیں اب ان فائلوں میں محافظ خانہ جو ہمارے ذہن کا ہے یادداشت جو ہے آج کچھ چیزیں معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی پھر اور معلوم ہوئی اب وہ نیچے جاتی جا رہی تو محافظ خانے میں یادداشت کے محافظ خانے میں کوئی شے بہت نیچی چلی گئی ہے اب یہیں سے آپ نے ڈھونڈ کر نکال لی ہے بہرحال وہ نئی تعلیم اور شے ہوتی ہے تعلیم ہے کوئی نئی بات کسی کو بتانا علم دینا جبکہ نشانی کے ذریعے سے کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا پرانا علم تازہ ہو جاتا پرانی بات جو بھول گئے تھے آپ وہ یاد آ جاتی یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک دوسری اہم اصطلاح سمجھ لیجیے وہ ہے ذکر ذکرہ تذکرہ تذکر تذکیر فذکر بال من یخاف خواب ذکر کے معنی یاد ریمائنڈ کرنا کوئی شہ جو آپ کے ذہن میں تھی لیکن وہ یادداشت کے ذخیرے میں نیچے اتر گئی محافظ خانے میں اسے پھر دوبارہ اٹھا کر شعور کی سطح پر لے آنا یہ تزکیر ہے تذکر چیتا چیتا آ گیا کوئی شیت تھی جو بھول گئے تھے اور یہی لفظ جو ہے خاص طور پر شاہد القادر نے یہ استعمال کیا اس لفظ کے ترجمے میں اس دن چیتے گا انسان یوم یا تذکر انسان او وانا لہو الذکرہ اور کس کام کا اس دن چیتنا یاد تو آ جائے گا حقیقت تو ملک ہو جائے گی لیکن اب کیا فائدہ تو یہ گویا کے علم پہلے سے ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں لفظ آیت کے ساتھ ساتھ بریکٹ کر کے دوسری اہم اصطلاح نوٹ کر لیجئے تذکیر ذکر قرآن کیا ہے ذکر انا نہ ذکر اب ان لہ الحافظ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازک یاد دہانی ہے ریمائنڈ کرنے والی شے ہے تمہیں یاد دلانے والی شے ہے تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں کم سے کم ایمان باللہ کی حد تک نوٹ کر لیجیے یہ مار فتح رب انسان کی فطرت میں موجود ہے ڈورمنٹ ہے یہ کانشیسنیس اس ڈورمنٹ کانشیسنیس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ گہرائی میں اتر گئی ہے اس, کا, اس کی یاد اس کو بر, لا کر اور شعور کی سطح پر لے آنا ہے اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سپونٹینیس ہے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے ہے بغیر کسی جس کو ڈسکرسو نالج کہتے ہیں تجزیاتی اور منطقی سغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالنا اس کا اس میں کوئی دخل نہیں اس لیے کہا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں کس کی اللہ کی خالق کی اس کی صفات کمال کی اس کو دیکھو اور اس کو پہچانو کوئی ہے برگے درختانے سبز در نظر ہوشیار ہر مرق دفتر معارفت کردگار یہ شہر سادی کا شعر یہ جو درخت ہے ان کے ہرے ہرے پتے ہر پتا جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے دیکھنے والی نگاہ چاہیے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا ازبا تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا یہ پوری کائنات اس کی ایک ایک شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس کی معرفت سوئی ہوئی معرفت کو جگانے کے لیے ایک کوئی بہت پرانا کا کلب مجھے یاد آیا ہندی کا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا یہ سویا ہوا ہردہ سویا ہوا دل جو ہے سویا ہوا تھا اسے جگانا یہ ڈورمنٹ کانشیسنیس اس کو ایکٹیویٹ کرنا یہ کام ہے کہ جو پرانے مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے جشتی صاحب نے بلکہ خود مجھے اپنا ایک شعر سنایا تھا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں حق کے آثار ہے یہ پوری کائنات یہ ظہور ہے اللہ کا ہر شہ نشانی ہے سورج نشانی ہے چاند نشانی ہے ہواؤں کا چلنا نشانی ہے بارش کا برسنا نشانی ہے سور آسمانوں کی تخلیق نشانی ہے زمین کی تخلیق نشانی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں کتنی مرتبہ ان نفیزہ علیہ آیا ان نفیزہ علیہ کلا آیا وایت الحم وایت الحم کائنات کے ایک ایک گوشے سے اشارے کر کر اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی نشانی ہے اب ذرا نوٹ کیجئے یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے بیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے ان نفی خلق سماوات و لرض وختلا فل نہ البا سورہ عل عمران کا جوڑا ہے سورہ بکرا سورہ بقرہ کے بھی بیسویں روکوں کی پہلی آیت یہی ہے اور وہاں وہ طویل آئی ہے آٹھ نشانیوں کا تذکرہ ہے امنفی خلقی سماواتے و لفظ وختلاف لے لے ول نہار و فلکلتی تجریف البہر میں سماج میں مائن واہیا بھی لردہ بادہ موتحا بس صفیہ بنک و تصریف ال و صحابل مسخر بین سمائے ول اس کو میں دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ شریف ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے اس کو نام دیا ہے آیت الیات یہ آٹھ آیتیں قرآن نے ایک آیت میں جمع کی لفظ آیت کو سمجھ یہ آیت ان میں سے ہر ایک آیت ہے لایات لا ان اس میں نشانیاں ہیں آسمانوں کی تخلیق ایک نشانی ہے زمین کی تخلیق ایک نشانی ہے رات اور دن کا الٹ پھر ایک نشانی ہے اور جو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں نشانی ہے پھر یہ کہ جو بارش برستی ہے آسمان سے وہ نشانی ہے اس کے ذریعے سے جو سبزہ وہ نکلتا ہے زمین سے وہ نشانی ہے یہ جو چوپائے پھیلا دی ہیں زمین میں وہ نشانی ہے ہواؤں کا چلنا ایک نشانی ہے اور یہ جو بادل ہے آسمان اور زمین کے درمیان وہ اللہ کی نشانی لاہا یا آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے ان میں سے ایک ایک پر ایک ایک آیت لیکن یہاں پر اس آیت میں آیت الیات یہ آیت نمبر 164 ہے سورہ بقرہ کے بیسویں رقو کی پہلی آیت ان نفی خلقات و صحاب المسر بینا نوٹ کر لیجیے یہ یہ بھی ایک مثال ہے القرآن و جو فسر اور قرآن مجید میں مسنا جو ہے جو عظیم آیات ہیں آپ کو ان کا مسنا کہیں نہ کہیں مل جائے گا اور یہ تو چونکہ سورہ بقرہ سورہ عل عمران ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں بالکل ٹھیک اسی جگہ پر بیسویں رکوع کا پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی سورہ عال عمران کی اب ذرا نوٹ کیجیے ان الباب کسے کہتے ہیں لا آیاتل لباب ہوش مند لوگوں کے لیے ہے لیکن یہ کہ الباب کا لفظ اس کی جیسے وہ آیت جو ہے الف یا یا اس سے یہ لفظ نکلا ہے الباب لب لام با با لب لب کہتے ہیں کسی شے کا اصل جوہر جیسے ہم کہتے ہیں لب لباب اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے ساری گفتگو لب لباب یہ ہے لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس مادے سے صرف لفظ آیا ہے الباب لب بھی نہیں آیا سیدھ واحد نہیں آیا سولہ مرتبہ قرآن مجید میں الباب کا لفظ آیا لب کیا ہے چونکہ انسان حیوان عاقل ہے انسان کا خلاصہ انسان کا اصل جوہر اس کی عقل عقل اور شعور لیکن عقل میں اور لب میں ایک فرق ہے بڑا باریک فرق اور اس کے لیے میں آپ کو امام راغب کی عبارت سنا رہا ہوں الب من الخال سن جو میں اس سے پہلے الفاظ کہتا رہا ہوں کہ عقل پر پردے نہ پڑ گئے ہو خواہشات کے جذبات کے شہوات کے تعصبات کے فطرت صحیح عقل سلیم تو انسان حکمت تک پہنچ جائے گا دانائی حاصل ہو جائے گا اللہ کو پہچان لے گا اللہ کا شکر کرے گا ہمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے گا یہ نعبد و نہ بدو ہی وہی بات یہ کہہ رہے ہیں وہ عقل جو امپیورٹی شوائب سے پاک ہو اقل سلیم اقل سلیم کو کہیں گے لب عام عقل نہیں عقل تو در حقیقت کرائے کی یہ دماغ جو ہے کرائے کا وکیل ہے اصل سے ڈائریکشن فطرت معین کرتی ہے اور دماغ اس کے لیے دلائل دے دیتا اس اعتبار سے الب و الخالص من سمن شوائب وکیلا ایک رائے یہ دی ہے امام راغب نے کہ لب کیا ہے ہوا ما زکا من العقل عقل کا جب تسکیہ ہو جاتا ہے پاک ہو اس کے اندر گندگیوں کی علائش نہ رہ جائے وہی شہوات جذبات خواہشات تعصبات ان کی پٹیاں نہ بندھی ہوں تو یہ لب ہے اب پیاری بات کہی ہے فکل و لب بن اکلن و لئی فکل اقلن لب بن ہر لب تو لازمند عقل ہے لیکن ہر عقل لب نہیں ہے اسی کو آپ کہتے ہیں عام اور خاص ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے ہر لب تو لازمن عقل ہے لیکن ہر عقل لازم لب نہیں ہے لب وہ ہوگی کہ جس کے اندر سلامتی ہو جس میں تسکیہ ہو پاکیزگی ہو غلط رجحانات سے پاک عقل جو ہے اس کو لب کہیں گے الباب اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے دوسرا لفظ وہی ہو گیا جو حکمت ہے فطرت سلیمہ جمع اقل سلیم اس کا حاصل حکمت ہے چنانچہ یہ آیت بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انہتر یو تل حکمت میشا وما یوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ وما یز کرو اللہ ارل الباب اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا لیکن یہ تذکر نہیں حاصل کر سکتے مگر صرف ارول الباب یہ اصحاب عقل لیکن عقل والے نہیں پاکیزہ عقل والے لب والے لوگ ہیں کہ جن کو حکمت ملتی ہے تو گویا کہ وہی فرق جو میں نے فلسفہ اور حکمت میں کیا تھا اسی کے حوالے سے یہ لب اور عقل کے مابین جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی آیت الیات اس میں آخر میں آیا قومی ان دفیع خلطما لرد وختلافارے ولفل کی نتی تجریفاس موت صفیہ بالکل تصریف ریاح صحابر بکر بینا قومی تو گویا کے اول اور قومی یاقلون یہ مساوی ہو گئے یہ ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں القرآن و یوفسر و بازو بازا البتہ یہ فرق نوٹ کیجئے کہ وہ عقل عام نہیں عقل کے جو جذبات خواہشات اور تعصبات سے آزاد ہو جس کا تذکیہ ہو گیا ہو. جو فطرت سلیمہ کے تحت اس کی رہنمائی میں اس کی نگرانی میں کام کر رہی ہو اگر یہ ہوگا تو اس کائنات کی ایک ایک شے ہر ذرہ ذرہ اس کا ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے اب معرفت کا دفتر دیکھو کوئی یاد آیا دیکھو آسمان کو کوئی یاد آیا دیکھو سورج کو کوئی یاد آیا افلا اندرون ایل ایبید ایک ایفس ہونے پرتے ویلس سما ایک ایفر اسے حق ویل جباد ایک ایفن ویل لڑتے کہ احفظ زکر ان نمانتا مذکر لسکال مس کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی کیسے اس ماحول کے ساتھ ساتھ اس کو جسم دیا گیا ہے یہ صحرا کا جہاز کس کی حکمت ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے کس کی بلندی ہے علو و شان ہے جس کی طرف اشارے یہ آسمان کر رہا ہے کس کی ربوبیت ہے جس کے مظاہر زمین میں نظر آ رہے ہیں افلا اندرون عیل ابل کے فقول وحیل سما کا فروسمت وہیل جبا لفروسمت وہی لاڑا ایفتوسمتر اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے ان انت کا مذکر آپ تو بس صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں رستہ علیہ ان میں آپ ان پر کوئی داروگا نہیں جو نہ مانے آپ منوا نہیں سکتے ایسی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ اب اس دلیل سے تو لازمن ماننا پڑے گا تمہیں وہ تو یاد دلانے والی بات یاد آ گیا کہ نہیں آیا اور دکھائیے اور دکھائیے اور دکھائیے اب بھی یاد نہیں آیا اب بھی یاد نہیں آئے نہیں آیا تو نہیں آئے گا آپ چھوڑیے اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل کی بحث میں واقع یہ ہے جنہوں نے منطقی دلائل سے اللہ کا اس بات کرانا چاہا ہے وہ بالکل ایک لا یعنی اور لا حاصل اپنی محنت کے اندر لگے یہ راستہ ہی نہیں قرآن کا اسلوب جو ہے منطقی نہیں ہے قرآن کا اسلوب تو ان دو بنیادوں پر ہے اللہ کا ایمان اللہ کی معرفت ہے اندر اس کو بھی واضح سمجھ لیجئے کس کے اندر ہے وہ روح جس کے بنا پر ہم انسان بنے ہیں اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعلیٰ کے ساتھ نفو تو فیہ ہے اس میں ساری معرفت موجود ہے البتہ یہ کہ پردے پڑ گئے پردوں پردوں میں فرق ہے کسی کے پردے ہلکے ہیں کسی کے پردے بہت بودھ ہیں کسی کے پردے اٹھ گئے کسی کا تو ایسا صاف شفاف آئینہ ہے آئینہ آپ دیکھتے ہیں آئینہ خود بخود نہیں جگمگاتا اس کے سامنے روشنی آ جائے گی جگمگا اٹھے گا یہ اگلے درس کا مضمون ہے نور نور ایمان دو انوار سے دو نوروں سے مل کر بنا ہے نور فطرت نور وحی لیکن فرض کیجئے کہ گردہ پڑا ہوا تھا آئینے پر ہلکا سا گردہ تھا آپ نے صاف کر دیا مگا اٹھا اگر زم آ گیا تھا بہت زیادہ اندر ہی سے گویا کہ وہ پوری جو اس کی اس کا استر ہے وہی ختم ہو چکا اب کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب آپ لاکھ سر سر پڑکتے رہیے اب اس کے اندر وہی وہ نکاس ہو گئی نہیں اس اعتبار سے فزکر ان نمان کا مذکر لستا ہند بے مسائدر. یہ سارا دارو مدار ہے انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر حجابات اگر لطیف ہے اٹھ جائیں گے کسیف ہے اور اتنے کسیف ہیں کتنے میں دور لگا لیجیے نہیں سکے تو آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو داروگا نہ سمجھے یاد دہانی کرائیے اب اس میں نوٹ کیجئے آیات آخری بات ارض کر رہا ہوں آج ایک ہی آیت پر ہم آج کے درس کو ختم کر رہے ہیں یہ آیت اور تذکیر اور ذکر اور ذکرہ اور تذکر یہ تمام یہ دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی چیزیں ہیں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ آیات آفاق میں بھی ہیں آیات انفس میں بھی ہیں اور آیات قرآن قرآن کا ہر جملہ آئے تھے آیات آفاقی آیات انفسی صنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفس ہم حتا یا تبیم الحق ہم انقریب نے دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح یہ آیات آفاقی آیات انفسی اسی طریقے سے سورہ زاریات میں یہ تو آیت ہے سورہ حامی مسئلہ کی سورہ زاریات میں ہے وفل اور آیات اللمو کے نیند کو سرور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے لا تعداد نشانیاں برگ درستان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست معرفت کردگار وفی انفس کم افزا سے تمہارے اپنے اندر تمہارے وجود کے اندر تمہارے باطن میں نشانیاں موجود ہیں میرزا عبد القادر بے دل کا یہ شعر ہے ستمستر ہم ست کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے گنچ کم نظر گئی درے دل کو چمند درا کتنی ستم کی بات ہے کہ تم چمن کی سیر کو نکلتے ہو پھولوں کو دیکھنے کے لیے باغ کی سیر کرنے کے لیے باہر کا چمن تو تمہیں نظر آتا ہے تمہارے اپنے اندر ایک چمن ہے ستمست گھر ہوا ست کا شب کہ بے سیر سر وہ سمن کر گنچا کم نہ دمی تو خود جو ہے تیرا اپنا وجود ایک گنچے سے زیادہ درشاں ہے اس سے کم نہیں ہے تجھے گن چکم نظر درے دل کشا اپنے دل کا دروازہ کھول بچم درا اس دل کے اندر جو چمن آباد ہے ذرا کبھی اس کی سیر کر ساد الفاظ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی تمہارے اپنے اندر بفی سے تو کیا تم دیکھتے نہیں آیات قرآنیات کیا کرتی ہیں وہ جو میں نے کیٹلیٹک ایجنٹ کا نظر استعمال کیا تھا انہیں آیات آفاقی آیات انفسی کی طرف اشارے کر کے دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ستاروں کو دیکھو چاند کو دیکھو رات کو دن کو ان سب کی طرف اشارے کر کے اور پھر یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک سوتی آہنگ ہے اس کے اندر ایک ڈیوائن بلکوتی ہے اس میں اپنا ایک نغمہ ہے یہ نغمہ یہ گویا کے اندر اس شعور کو مزید بیدار کرنے کے لیے تو آیات آفاقی آیات انفسی اور آیات قرآنیا ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے اللہ کی معرفت جو فطرت انسانی میں موجود ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے ابھر کر انسان کی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور اس کا نام ہے ایمان باللہ بارک اللہ لی و فی فرقرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایات